الحمد للہ رب العالمیسلۃَسلام علّہ سید المبیا و المسلیم قال اللہ و تبار في القرآن المجید والفرقان الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اصطحب عبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولہ ہن نبی الکریم الرف الرحیم اللّہ منقلوب ناب القرآن زین اخلاق نابل قرآن واد خلن الجن تبل النار بالقرآن قال نام رل قرآن کال اللّہ تعالیٰ و تبار فی مخبرن و میرا رسول و رحمۃ اللہ عل تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدول الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے شاشتہات بھی اللہ جلّہ و علیہ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امامہ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 شہن شاہ حسینہ تمائے دوراں سر خیل ظہرا جمالاں جلوائے صبح اضل لور ذاتِ لم ذل باعس تقوین عالم فخر آتم و بنی آدم نیر بطح راز ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مشتبہ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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آیتِ معراج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا عیسائت کا پہلا حصہ گزشتہ برس ایک درسِ قرآن میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور میراج البی کے حوالے سے ایک مفصل گفتگو آپ سماعت کر چکے ہیں آیتِ کریمہ کے آخری حصے پہ آج کس نشست نے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے اللہ تعالیٰ چلا شان ہو میری زبان پہ کلیمت الحق جاری فرمائے دین کا فہم سمجھ سوچ بوجھ اور ادراک نصیب فرمائے میرا جو نبی صلی اللہ علیہ و وسلم میرے اور آپ کے آق و مولا صلی اللہ علیہ و وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک بلایا جہاں کسی کا پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے سے گزرے گزرنے والے یاخ پڑے ہیں خود جہت کو لا لے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سوراغ این و متا کہاں تھا نشان کیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول و آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے مرغے عقل تھک کے گر پڑتا ہے جن بلندیوں تک حضور پہنچے کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا ابو الحسن رفائی الرحمہ کا وہ قول کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی حتیٰ فلفوقان یاد یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا میری روح پرواز کرتی گئی ایک ارشا اسے عبور کیا دوسرا ارشایہ اسے عبور کیا سات لاکھ عرش عبور کر گیا عرش ایک نہیں ہے عرش کئی ہے عالم امکان اور عالمی وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا پر کوئی تجلہ ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے ارش پہ ڈالتا ہے اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب نہ لا سکے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے کئی عرش ہیں کہتے ہیں میں سات لاکھ عرش عبور کر گیا پھر آواز آئی ابو الاسن رہے رفائی کتاب کا نام ہے ان نبراس علامہ عبد العزیز فرحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ مصنفہ ہے جو علامہ سعد الدین طفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم کلام پر مشتمل کتاب شرح عقائد نصفیہ کی تشریح ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو تمام مکاتی فکر کے مدارس میں سب کن پڑھائی جاتی ہے تو حضرت علامہ عبدالعزیز فرحاروی نے اس واقعہ کو لکھا اور اس میں کسی فرقی اور گروہ کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے کہتے ہیں میں سات لاکھ ہر شبور کر گیا پھر آواز آئی ابو الحسن رفائی کدھر آ رہے ہو تو میں نے عرض کی مالک میراج کی رات جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں تو اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے فقط ایک سیری زوک کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی۔ مجھے بارہا یہ گماں ہوا تمہا رہے ہو کشاں کشاں کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں پھر آواز آئی ارجے لا وسول اللہ کا ابو الحسن رفائی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا بشر بھی پیچھے رہ گئے نوری بھی پیچھے نوریوں کا امام سرا پہ ہاتھ جوڑ رہا ہے لو دنو تو ان میں لہ ترق اگر میں ایک پورے کے برابر, برابر بھی آگے جاؤں تو میرے پر جلتے, جلتے, جلتے ہیں کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا, جا, جا سدرہ تے ہار گیا ایک, ایک کالیاں ظلفان والا دل سی جڑا ارش تو بھی لنگ پار گیا وہاں تک پہنچے تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال وہم سوچ بھی نہیں پہنچ سکتے آب کہا ابوالحسن آب تم, تم کروڑوں سال بھی پرواز, پرواز کرو لیکن جس ارش کی چھاتی پہ میرے محبوب, محبوب کے قدم محبوب آئے, آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا جس, جس نبی, نبی کے قدم, قدم, قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی, نبی کا سر پرواز پرواز پرواز کتنا اونچا ہوگا آآ آآ یہ تو دماغ خراب ہو جائے تو انسان تولنے بیٹھتا ہے نا بلا سناز کے چھوٹے سے ترازو پہ منورٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا رتی ماشا تولے کا حساب تو سنار کا ترازو دیتا ہے لیکن منوں ٹنوں کا حساب تو نہیں دیتا ٹوٹ جائے گا ترازو عقل کے ترازو پہ آپ مجھے تولیں میں آپ کو تولوں لیکن جو امام الانبیاء ہیں بھلا ان کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے اللہ اکبر حضرت صاحب زادہ سید فیض الاسل شاہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا سدرا پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا جبریل بھی پیچھے سارے پیچھے جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا میرے اور آپ کیا مولا وہاں تک گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا یہ سفر اور یہ میری زبان سے سفر نکلا اس کو قرآن نے ویسے سیر کہا زبان اس کو قرآن نے سفر نہیں کہا سیر کرا سفرے میں نہیں نہیں سیراج اور آپ جانتے ہیں کہ سفر اور سیر میں کتنا فرق ہے آپ صبح سیر کرنے نکلتے ہیں تو ایک کلو میٹر کا فاصلہ ایک گھنٹے میں طے کرتے ہوں گے راستے میں ہر منظر پہ رکتے ہوں گے کہیں پھول کھلا ہے تو طبیعت وہی مچل گئی رک گئے اس کی خوشبو سونگتے گئے اور اس کی پتیوں کا نظارہ دیکھتے رہے بندہ سیر کرے تو گھنٹے لگتے ہیں اور اگر آپ سفر کریں تو تو چند لمحوں میں طے کریں گے یہ میں اتنی جلدی گئے اور پلٹ بھی آئے بستر بھی گرم تھا زنجیر بھی ہل رہی تھی پانی بھی بہ رہا تھا اور ہو کے آ بھی گئے اتنی تیز گئے اور آئے قرآن نے اس کو سفر نہیں کہا کہا یہ میرے نبی کی ابھی سیر ہے تو میرے نبی کی سیر اتنی تیز ہے سفر کتنا تیز ہوگا اور میرا خیال ہے اسی پر اگر ہم غور کر لیں ہم کہتے ہیں جب امتی مشکل میں نبی کو پکارتا ہے تو نبی مدد کو پہنچتے ہیں کہا جاتا ہے کیسے اتنی جلدی آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب کوئی دکھی پکارے پھر نبی سیر کرتا تو نہیں آتا پھر تو سفر کرتا آتا ہے اور جس کی سیر اتنی تیز ہے اس کا سفر کتنا تیز ہوگا تو محبوب خدا اتنے و رفتار ہیں اور کہاں تک پہنچے انسان کی عقل تھک جاتی ہے یہاں تک کسی کا خیال اور تصور بھی نہیں پہنچ سکتا یہ ایک الگ مضمون ہے میں نے آج گفتگو یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالی کے عجائب قدرت کی نشانیاں جس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا وہ کیا تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دکھایا سب سے بڑی نشانہ اور سب سے بڑی دولت جو محبوب کے دامن میں ڈالی گئی اور حضور کو عطا کی گئی وہ اپنا دیدار تھا سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ اپنا دیدار تھا رخ سے پردہ ہٹا دیا اور محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا اللہ اکبر اعلی حضرت امام اہل محبت امام اشاہ احمد خان فاضل بریلو الرحمٰ فرماتے ہیں اور غیب بلا تم سے کیا نہا ہو جب خدا ہی تم سے نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا دیدار الہی حضور نے میراج کی رات کیا تھا یا نہیں کیا تھا بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضور گئے تھے اور سدرت المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھ کر آ گئے تھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا اگر یہ بات ہے تو پھر اور میں فرق کیا ہوا کہ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور یہ بھی نہ دیکھ سکے اور جبریل کو اگر دیکھنے گئے تھے جبریل تو چھبیس ہزار مرتبہ حضور کی چوکھٹ پہ آیا تھا تو پھر حضور علیہ السلام وہاں گئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا کہ ما قذب الفعادو ما رعا ما قذب الفعادو ما رعا جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تقذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی تصدیق کون کرتا ہے ایک شخص اچانک یہاں نظر آئے اور میں گمان کروں کہ یہ فلان شخص ہے تو میں آپ سے پوچھوں جناب یہ وہی ہے تو جس نے اسے دیکھا ہوگا جو اسے پہچانتا ہوگا وہی کہے گا نا جناب ہاں یہ وہی ہے پہلی مرتبہ دیکھا ہے وہ تصدیق تو نہیں کر سکتا تصدیق تو وہ کرتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو اب اللہ قرآن میں کہتا ہے ماں کا زب مار جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تائید کی آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے دل نے کہا ہاں وہی ہے جو درد بن کے رہتا تھا تو معلوم ہوا کہ کلب مستفی پہلے دیکھ چکا تھا آنکھ نے آج دیکھا تھا تو جس کو دل نے دیکھا ہو جب آنکھ اسے دیکھ لے تو اسے میراج کہتے ہیں تو باقی رہا بات دل کے دیکھنے کا امام عبد الرحمٰ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو چوتیس مرتبہ میراج ہوا تیتیس مرتبہ حضور کو قلبی اور روحانی میراج ہوا ہے اور ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے تو دل تو پہلے بھی جلوے پا چکا تھا دل کو پہلے بھی انوار کی دولت ملی تھی اور آنکھ نے آج پہلی بار دیکھا تھا تو جو دل میں ہو جب سامنے آ جائے تو اسے میراج کہتے ہیں تو ماں کذب الفواد و مارا آنکھ نے جو دیکھا پھر دل نے اس کی تائید کر دی تصدیق کر دی تردید نہیں کی اس پر علماء کی ابحاس ہیں گفتگو ہے حضرت امام احمد بن حنبل سے اس نے پوچھا کیا للت المراج کو محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا آپ نے فرمایا ر آ ہو راہ ہو ان کا تا نفس ہو آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہاں دیکھا اتنی بار یہ لفظ کہ کوٹ گئے کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی کہا وہ گئے دیکھنے تھے اور دیکھ کر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ جللہ شان و حود سورہ نجم کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ اشار فرمایا مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی اَفَا تُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جگڑتے ہو تم بحث کرتے ہو ان کے دیکھے ہوئے پہ۔ ذرا قرآن نے کیا نزل تنخرا اچھا پھر سنو اس نے ایک بار نہیں دو بار دیکھا تم ان کے دیکھے پہ جگڑتے ہو کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا آفا تو ہو کیا تم ان سے بحث کرتے ہو اللہ اس بات پر ما یرا. انہوں نے جو دیکھا کہا والا قدرا آزل تن اخرا تو انہوں نے دو مرتبہ دیکھا اللہ اکبر اور پھر آگے چل کے حد سے بڑی جب بندہ سورج کو دیکھتا ہے تو نظر چنٹیا جاتی جا جا دی ہے اور دیکھ نہیں پاتا حضرت موسا علیہ السلام جلال خدا بندی کی تاب نہ لا سکے کا قرآن نے کہا زمین, زمین پہ بے ہوشی ہوئی اور تشریف لے آئے اور جب سر اٹھایا اٹھے انی طب تو علی کے نغمے گانے لگے لیکن یہاں کیا, کیا ہے آنکھ آنک بھی نہیں جھپ اور آنکھ آنک میں تو اور سرکشی بھی نہیں نہیں یہ کون کہہ رہا ہے مالک کیا ہے کہ ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا نہ حد سے بڑھتی ہے آنکھ اور نہ آنکھ چندہ ہے دنیا پہ ذابطہ یہ ہے کہ جب کسی منظر کو کوئی ناظر دیکھے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے گرمیوں میں آپ شمالی علاقہ کتنی خوبصورت وادی اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہیں وہاں آپ جاتے ہیں جب واپس پلٹتے ہیں تو دوستوں کے سامنے منظر کشی کرتے ہیں کہ پہاڑوں سے اترتی ہوئی آبشاریں گنگناتی ہوئی ندیاں اور درختوں کی وہ قطارے پریوں کی صورت کے اندر پہاڑوں پہ موجود تھی برف پوش وادیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اٹکیلیاں کے پانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں آپ پلٹ کے آ کے منظر نگاری کرتے ہیں کہ حد ہو گئی کیسا حسن تھا علامہ اقبال علیہ الرحمہ جب ان علاقوں میں گئے کشمیر کے علاقوں میں تو انہوں نے آ کر کہا من خدارا آ جا بے بےحجاب لوگوں میں اس کو وہاں حجاب دیکھ کر آیا اللہ اکبل تو وہ کیسا منظر ہے بندہ دیکھتا ہے تو دیکھنے والا منظر نگاری کرتا ہے لیکن دنیا کا ضابطہ یہی رہا ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے واہ واہ کیسا منظر تھا نظر کہتی ہے واہ واہ کیسا منظر تھا لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا ماضا غلبہ سروبما تغا واہ واہ کیسی آنکھ ہے نہ بھٹکتی ہے نہ بہتری ہے نہ اللہ تو منظر, منظر نے پہلی مرتبہ نظر, نظر کی تعریف فرمائی تو ایسا دیکھا کہ ایسا, ایسا, ایسا, ایسا, ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جیسا مصطفی نے دیکھا, دیکھا اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا یا محمد انت وانا وما سوا ذالک خلق کل اجلک محبوب اک ہے ایک میں ہوں اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا حضور علیہ السلام نے جواباً ارز کی اللہم انتا و آنا و ما سوا ذالک ترکتہو لعجالک مالک ایک تو ہے اک میں ہوں اور اس کے علاوہ جو کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا سب کچھ تیرے لیے چھوڑایا ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا جھولیاں بھر دی ہماری اقلیں احاطہ نہیں کر سکتے امام حق کی لکھتے ہیں ستر ہزار اصرار تھے 70 ہزار رموس اور ستر ہزار حکایت بہت کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا محبوب, محبوب یہ تجھے اب اب تو میں نے اپنی مرضی سے دیا اب بتا, بتا تیری چاہت کیا ہے کا یا احمد اس کو امام غازی نے بھی لکھا ملہ جیون تفصیلات احمدیہ میں لکھتے ہیں باقی لوگوں نے بھی اس کو لکھا کہا بیما اشرفو کا یا احمد اے محبوب بتا تجھے کیا عطا کروں تیری اپنی چاہت اور ڈیمانڈ کیا ہے اب ایک منٹ, زی منٹ زی کے لیے میں آپ کو اختیار دے دوں مجھے اختیار دیا جائے جاتے جاتے کہ مانگو کیا مانگنے, مانگنے تو, تو, تو ہمارے سوال, سوال سے ہماری ذہنی اپروچ کی خبر کی ہو جائے گی کس کی سوچ, سوچ کتنی بلند, بلند ہے کیا مانگتا ہے کسی کے سوال سے اس کے اندر کی کیفیت سمجھ میں آ جاتی ہے کسی کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اب اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے اب دیکھیں حضور کا انتخاب کہ حضور نے کیا مانگا جب کہا بما او شرف کا تجھے کس چیز سے نوازو تو عرض کی بنسباتی نسبتی کا شرفنی بالعبودیہ اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے سجدوں میں قیام میں رکوع میں بدر کی وادی میں پتھر کھانے کھائے اور میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے مطاف میں حتیم میں قابت اللہ میں سینِ حرم میں ہر جگہ میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے آج تُو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے بِنِسْبَتِ عِلَيْكَ شَرِّفْنِ بِالْعَبُودِيَا آج تُو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مراج, مراج کے واقعہ میں جہاں بھی پکارا عبد کہہ کے سبحان اللہ زیسرہ بے عبدہی فعوہا الا عبدہی ما عوہا عبد اور پھر پچاس نمازوں کا توفہ دے کر حضور علی علی اسلام علیہ السلام کو روانہ کیا تفصیلات بہت ساری ہیں اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کے طرف آ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور کہا کیا ملا بتلایا کہ پچاس نمازیں ملی ہیں اور جنابت جناب پر, پر سات مرتبہ پر غسل کرنا ملا ہے کسی کپڑے کو نجات لگ جائے تو سات بار اس کو دھونا اور اس سے پاک وہ پاک ہو جائے گا مجھے یہ ملا ہے اللہ, اللہ کی بارگاہ, بارگاہ دا میں دا م م حاضر ہوا اور یہ تحائف لے کر پلٹا ہوں تو حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی چونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں یہ پچاس نمازیں نہیں پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں حضور علیہ السلام حاضر ہوئے تخفیف کی درخواست کی پانچ نمازیں معافی باقی پنتالی رہ گئے اس طرح باقی معاملات میں بھی تخفیف ہوئی پھر آئے انہوں نے پھر کہا پھر گئے پھر آئے حتا کہ اللہ حاضر قیاس پانچ نمازیں رہ گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور ایک مرتبہ اور جائیے فرمایا مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی ہے چونکہ عادت باری تالا یہ تھی کہ ہر بار پانچ نمازیں معاف ہوتی تھی اب رئی پانچ گئی تھی اب جاتے تو اللہ یہ بھی رخصت دے دیتا جو پچاس سے پانچ کر سکتا ہے وہ پانچ میں بھی تخفیف فرما سکتا تھا لیکن کہا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے اب اس پر دو تین باتیں ایک یہ کہ اللہ کے علم میں بلا نہیں تھا کہ بلا پانچ نمازیں رہ جائیں پتا تھا نا اللہ کو بالاخر آخر پانچ رہ جا گیا تو اللہ دیتا ہی پانچ پہلے پچاس دی پھر گئے پھر پانچ معاف کی پھر گئے حتیٰ کہ نو مرتبہ جانا ہوا اور پھر پانچ رہ گئے اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم, قدیم ہے اور حادث نہیں تو اس کو پتا تھا کہ بالاخر آخر پانچ نمازیں رہ جانی ہیں وہ اتائی پانچ کرتا لیکن اگر وہ پانچ دیتا لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا علم کیسے ہوتا اللہ کے ہاں جو محبوب ہے علیہ السلام کی محبوبیت ہے اس کا پتہ کیسے چلتا اور دوسری بات لا تبدیل علی اللہ, اللہ کی باتیں تبدیل اور یہاں بظاہر نو مرتبہ تبدیلی آئی ہے کتنی مرتبہ تو اللہ تو سمات میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی یہاں نو مرتبہ تبدیلی آئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ذاتہ دے دیا من جا بالحسنہ تفالہ اشرو ان صالحہ جو ایک نیکی کرے دس کا ثواب دوں گا اللہ کی باتیں نہیں بدلتی تم پانچ پڑھو گے ثواب میں پچاس کا ہی عطا فرمائے تو یہ جو میراج ہے اس کا جو اہم ترین تفاہ امت کے لیے حضور لے کر آئے وہ نماز کی صورت میں تھا اور اشار فرمایا حب با علیہ من دنیا کم سلاز اتیب بن نصا وجعلت قرۃ عینی في مجھے تو دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں خوشبو منکوہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی اور یہ بھی فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومنوں کا معراج ہے اللہ اکبر اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا اور صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے کرتے تھے جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے مومن ہے تب ہی تو پڑتا اور جو نماز نہ پڑھتا ہم سمجھتے کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو ارشاد فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کرو آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا کل تو چاہے گا لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا باوجود آرزو رکھنے کے اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا اور پھر جس صف میں دشمنانے خدا کھڑے ہوں گے فراؤن حامان عبی بن خلف بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا ہم میں سے کیا کوئی گوارا کرتا ہے کہ فراؤن کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہو جائے اور اس صف پر لانتے برس رہی ہوں گی جس صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو اگر ہم اس کو گوارا نہیں کرتے اور کبھی بھی ایک مومن گوارا نہیں کرتا کہ دشمنانے خدا کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہمیں تو توبہ کر کے پچھلی بھی نمازیں پڑھنی چاہیے قضا کرنی چاہیے اور آئندہ ہمیں قسم کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے ایک تو حضرت عثمان بن عفان ہیں یہ اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جا رہے تھے راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر جتنے بھی پتے تھے زرد وہ گر گئے اور شاخ اریا ہو گئی میں اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا پھر حضرت ابو زہر غفاری میری جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے عثمان نے نہیں کہ میں نے اس شاخ کو یوں پکڑ کے جھٹکا کیوں دیا ہے تو کہتے میں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے شاخ کو جھٹکا کیوں دیا ہے کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا اور اس کی شاخ تھی جس پہ زرد پتے تھے آقا کریم نے اس کو پکڑ کے جنبش دی پتے, پتے یوں ہی جھڑ گئے کو دیکھ رہا تھا آقا قریم نے میری طرف دیکھ کر کہا ابو تو نے پوچھا نہیں میں نے شاک کو جنبش کیوں دی ہے تو میں نے یوں عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں جنبش دی تو کہا اے ابو ذہ جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور سارے پتے جھڑ گئے اس طرح جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سارے گنا جھڑ جاتے آقا کریم علیہ السلام نے کی رات جو خاص چیزیں دیکھیں اور امت کو بیان فرمائیں لے من آیاتنا اور کا محبوب کو بہت کچھ دکھلانا سب سے بڑی دولت اپنا دیدار اور بہت کچھ جنت دوز کا جو ہے حضور نے مشاہدہ کیا تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھر کے ساتھ اچھلے جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتے پھر دوبارہ ان کو کچلا جاتا تو جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے سر کیوں کچلے جا رہے ہیں تو جناب جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہا کرتے تھے اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو نماز سے سروں کا بوجھ رہنا یہ اس قدر کبھی امر ہے کہ قیامت, قیامت کے دن, دن اس کی سخت, سخت سزا, سزا ہوگی اپ نے علماء سے سینکڑوں بار یہ سنا اولو ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه قیامت کے دن, دن بندے دن سے, سب سے سب سے پہلا سوال, سوال نماز کا کیا جائے اور اگر اور پہلا, پہلا سوال, سوال کا جواب ہی نہ آیا اگلی باتیں بات بات تو بعد میں ہیں اس لیے ہمیں قصد کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے حضور علیہ السلام نے معراج کی رات ایک एक شخص کو دیکھا لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا جس کو کی کوشش کرتا تھا وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا اس کی طاقت سے زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود وہ دائیں بائیں سے لکڑیاں اس کے اندر شامل کرتا تھا پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اس کا جو گٹھا ہے لکڑیوں کا وہ پہلے بڑا بھاری ہے اور مزید وہ لکڑیاں دائیں بائیں سے لے کر اس کے اندر شامل کر کے اس کو مزید وزنی کرتا چلا جا رہا ہے تو عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے سپاس لوگوں کی کسرت کے ساتھ امانتیں موجود ہیں اور وہ ان کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں لیکن اس کے باوجود اور امانتیں پکڑتا چلا جا رہا ہے اور اس بات میں حریص ہے کہ لوگ میرے پاس پیسے امانتیں جمع کروائیں تو کل قیامت کے دن, دن, دن اس, صورت اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی سزا دکھلائی گئی کہ, گئی کہ اس گٹھے کو کوشش, دل کوشش دل کرتا دل ہے دل اور ایک دل روایت دل دل دل میں کل قیامت کے دن جس دل شخص, دل شخص دل نے لوگوں کی امانتیں دینا ہوں گی تو اس کو لوگ پکڑیں گے اور کہیں گے ہماری امانتیں واپس کر وہ کہے گا اب اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے اسے فرمایا جائے گا کہ جو, جو ان لوگوں کی تیرے تیرے پاس ہیں پاس وہ ایک جگہ, جگہ رکھی ہوئی ہیں اگر, اگر تو ان کو وہاں سے کے دے دے دے تو تیری جان, جان, چھوڑ سکتی جان, جان سکتی ہے, ہے تو وہ گا ہیں اس کو جہنم کے دروازے پہ لے جایا اور کہا جائے اس جہنم میں اتر اس کے پیندے میں امانتیں رکھی ہیں اور وہ نکال کے ان لوگوں کو دے اور حدیث کی روح سے جہنم کی جو گہرائی ہے وہ ستر سال لگتے ہیں اس کی تے تک پہنچنے میں آقا کریم تشریف تھے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی پوچھا سیابا اس آواز کو سنا ارض کی ہاں فرمایا کہ یہ آواز کیسی ہے اللہ رسول اس جانتا ہے فرمایا ستر سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا اب وہ پیندے پہ گرا ہے یہ اس کے گرنے کی آواز ہے تو ستر سال جاتے ہوئے لگتے ہیں اور ستر سال آتے ہوئے لگتے ہیں باز لوگ مصر کہہ دیتے ہیں یار اگر جہنم میں گئے بھی تو ایک جھٹکا لگے گا۔ اگر ایک جھٹکا بھی لگا بھی تو 140 سال, سال, سال, سال لگ جائیں گے۔ فما اصبرهم على النار لوگوں کا آگ پر کتنا بڑا حوصلہ حوصل ہے کہ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ اب اس کو 70 سال جہنم کے پیندے تک اترنے میں لگیں گے۔ وہاں واقعی امانتیں جو لوگوں کے اس نے پکڑی ہوئی ہوں گی وہ موجود ہوں ان کو پکڑ کے پھر 70 سال تک آئے گا۔ اور جب, جب وہ کنارے پہ, پہ, پہ آ کے باہر نکلنے لگے گا پھر پس پس پس جائے گا اور پھر پھر سال سال, سال تک ہوا نیچے جائے گا گا اور جب اس کی دیوار کے آخر تک پہنچے گا لیکن پھر اس کا پاؤں پھسل جائے گا لوگوں کی امانتیں ہڑپ کرنے والے کو قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی میں اور آپ اتنا بوجھ اٹھائیں جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں اور ہم نے دیکھیں کہ ہم ہمارے زمے جو ہے وہ کسی کا غصب کیا ہوا کسی سے رشوت میں لیا ہوا اور کسی کی مجبوری سے فائدہ حاصل کر کے اس سے مال لیا ہوا اور دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کے دو انچ دبائے ہوئے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں حضور علیہ السلام آگے گئے تو آقا کریم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ جو چھاتیوں کے بل لٹکائی گئی ہیں فرمایا کہ یہ کون سی خواتین ہیں تو عرض کی کہ حضور آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتی اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے اس سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سامنے خوشبودار اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گوشت پڑے ہوئے لیکن وہ اس کو نہیں کھا رہے آگے بدبودار اور متعفن کھانا پڑا ہوا ہے گوشت پڑا ہوا ہے وہ اس کو کھا رہے ہیں پوچھا جا جا جا یہ کون لوگ ہیں تو جبریل نے جن کو جی حلال جی جی بیویا میسر تھی لیکن اس کے باوجود وہ بازاری عورتوں سے اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے تو کل قیامت کے دن ان کو سخت سزا دی جائے گی آگے بڑھے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن پیٹ کا بہت بڑا ہونا ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتا پھر گر جاتے ہیں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے سود کی حرمت قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ آئی اور فرمایا سود لینے والا حضور نے شار فرمایا سود دینے والا سود کی رقم پہ گواہ بننے والا اور سود کی رقم کے معاملے کو لکھنے والا گنا میں برابر کے شریک تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے ایک حدیث میں آیا, آیا آ. اقا کریم نے ارشاد فرمایا حضرت آل علی المرتضیٰ سے روایت ہے فرمایا آیا سات اشخاص ایسے ہیں جب تم انہیں قبر میں دفن کر کے آتے ہو تو ان کے رخ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں اور ساتھ فرمایا فذهبوا ونبشوا قبورهم فيلم تجدوا حاکا ماكل لكم فهو باطل کہا جاؤ جا کے قبریں کھید کے دیکھ لو اگر ایسا نہ پاؤ جیسا میں کہہ رہا ہوں تو آ کے کہہ دینا کہ غلط کہا تھا عرض کی قیلہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی حضور یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے رخ قبر میں قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں تو حضور نے شال فرمایا شارب القام و با بش و شاہد الزور آکلت ربا وائے ون موہ تاکرو و تارک الجما گنوائے پہلا شارب الخم شراب پینے والا ایک روایت کے لفظ ہیں کہ شراب اپنے لیے بنانے والا کسی اور کے لیے بنانے والا شراب پینے والا شراب پلانے والا شراب بیچنے والا شراب خریدنے والا اور جس کے لیے شراب خریدی ہے شراب کو ڈھونے والا دوسری جگہ منتقل کرنے والا ہمارے سب پر اللہ کے رسول نے ناند بھیجی تو یہ ایسا برا فیل ہے ایک روایت کے لفظ میں نے پڑھے کہ شارب الخم کا شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہمارے معاشرے میں شراب نوشی شرائط کر گئی ہے اور اب تو بعض طبقوں کے اندر یہ برا بھی نہیں سمجھا جاتا جبکہ حلال سمجھ کے پینا تو کفر ہے اور اس کو حرام سمجھتے ہوئے اس کی حرمت کے قائل ہونے کے باوجود پینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور منع فرمایا گیا سختی کے ساتھ رشاد فرمایا ایک تو ویسے بھی شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور دوسرا یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا قبلے سے رخ پھیر دیا جائے گا اور, سم... اور اب یہ بھی میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے روشن خیال حکمرانوں کی ایما پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف خمر حرام ہے باقی جو چیزوں سے کشید کی گئی چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہے جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے وہ شراب ہے اور ہر شراب خمر حرام, حرام ہے تو وہ نشہ چاہے کوئی بھی چیز لانے والی ہو اس کو شریعت نے واضح طور پہ حرام کر دیا دوسرا بائن بشت جن کے رخ جو ہیں وہ قبلے سے پھیر جائیں گے تو فرمایا ان میں سے بردا فروشی کرنے والا انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا اب دنیا پہ یہ اس انداز سے غلامی کا انداز تو نہیں ہے لیکن آزائے انسانیہ کو اب بھی لوگ فروخت کر رہے ہیں آپ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ, کہ گردہ فروشی کا کاروبار اور مختلف آزائے بطنیاں کا کاروبار تو یہ دوسرے وہ شخص جو انسان یا انسان کے کسی عزب کا کاروبار کرتے ہیں کل جب وہ مریں گے تو ان کا رخ کے بلے سے پھیل دیا جائے گا تیسرا اشار فرمایا وَشَاہِدِ زُّور اور جھوٹی گواہی دینے والا بلکہ ایک روایت میں آقا کریم نے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں عَلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُ بڑے بڑے, بڑے, بڑے ہوں کی خبر خبر دے دو دے دو نیاز نیاز کی ہاں الزور یہ مختلف اقوال ہیں حدیث میں مختلف حادیث میں تو شہادت گواہی کو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اکبر میں شمار کیا اور چوتھا فرمایا سود کھانے والے سود لینا دینا، سود دینا سود لکھنا اس کی رقم پر گوا بننا ان کی وزر میں فرمایا, فرمایا چاہوں برابر, برابر ہیں اور ایک اور روایت ہے اس کی ارشاد فرمایا کہ کے سود, سود کے گناہ گنا کے ستر درجے, درجے ہیں اور کم سے کم درجہ, درجہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے اب میں اور آپ دیکھیں اور اپنے زندگی کی رہاں کو درست کریں آگے فرمایا ون نائے حاتل نوحا کرنے والی عورتیں جب قبر میں جائیں گی, گی تو ان کا رخ, رخ, رخ پھیر دیا جائے جب کوئی شخص, شخص ہو جاتا جاتا ہے تو کا کا آنکھوں شکل ججوبا بداچی جس نے گرے بارے اپنے منہ پہ تھپڑ مارے اور جہلے جیسی باتیں کی فرمایا ہمارے سے کا کوئی تعلق نہیں تو دل غم دل زندہ زندہ ہو, آنکھوں ہو آنکھوں سے وہ عورت جو کرتی ہے رخ کے بلے سے ذخیرہ اندوزی انسان کا کھانے پینے, پینے کا سامان ہے غلط اور جانوروں کا جو چارہ ہے اس میں ذخیرہ اندوزی شریعت, شریعت دوزی نے منع فرمائی ہے باقی جو, جو معاملات با ہیں کاروبار آپ کے ان میں اگر کرنے تو وہ منع نہیں اور اس, اس میں حضور نے جس نے چالیس دن تک ذخیرہ اندوزی کی اللہ تعالیٰ اسے چالیس ہزار سال جہنم کی آگ میں چلائے گا آخر فرمایا تارک اور جو اور جمع جمع جماعت کو والا نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت, جماعت, جماعت سے نہیں پڑھتا حضرت محمد بن کے شادی اور امام محمد بن ہسبانی امام اعظم محمد بن سما کہ ایک سو تین سال عمر پائی ہوئی میری والدہ کا انتقال ہو گیا, ہو گیا بس بس مسلوح مسلوحیت مسلوحیت ایسی, ایسی ہوئی صدمہ ایسا پڑا صدم صدم کہ میں مسجد میں آیا سلام پھر گیا تھا جماعت ہو چکی تھی بڑا پریشان ہوا کہ زندگی میں کبھی کوئی تکبیر اولا بھی نہیں رہی آج جماعت بھی جاتی پھر میں نے سوچا ایک ایک نماز جو جماعت سے پڑھی جائے منفرد پڑنے والی پچیس نمازوں کے برابر نمازوں کے برابر چلو میں اس نماز کو پچیس بار پڑھ لیتا ہوں کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور اس اس نماز, نماز کو, کو, آئیز کو آئیز میں نے پچیس, پچیس بار پڑھا اور جب, جب پچیسویں پچیس بار پڑھ رہا تھا تو ہاتھ سے آواز بن سماع تم نے نماز تو پچیس مرتبہ پڑھ لی جب امام کہتا ہے اور اس کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں وہ آمین کہاں سے لاؤ تو کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ میں پچیس چھوڑ کے پچیس ہزار مرتبہ بھی پڑھوں لیکن جماعت کی فضیلت نہیں پا سکتا تو فرمایا, فرمایا وطار وطار ایک جماع جماع اور, جماعت اور جماعت کو درق درق کر حضور علیہ علی السلام نے فرمایا برد کہ پھر میں آگے بڑھا تو میں نے کچھ لوگوں کو, برد کو برد برد دیکھا برد کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا جائیں میں نے جبریل امی سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا ہیں جبریل نے کہ حضور یہ جی جی آپ کی امت, امت مقی کے مقی وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو کہ کچھ کچ اور تھے کرتے کچھ کچ اور تھے کچ یہ فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبان معاشرے میں آگ لگاتی تھی اور زمانے کو کچھ اور کہتے تھے لیکن اپنا عمل اور اپنا کرداروں کا کچھ اور تھا اس لیے, لیے ممبرو ممبر مہداب کے جو وارث ہیں ان کو ایک ایک لفظ, جو لفظ جو ہے وہ, وہ تول بول کے بولنا, بولنا چاہیے اس پر پہلے عمل ہو تو لفظ لوگوں, لوگوں کے دلوں دل میں اترتے ہیں تقریر سادہ ہو یا مختصر ہو اس سے ہو کوئی غرض, غرض نہیں ہے لیکن, لیکن اگر انسان کی گفتگو کے پیچھے اس کے اپنے عمل کی قوت نہیں ہوگی تو چاہے اس کی تقریر سے لوگ لوٹ پوٹ ہو جائیں اور سارا دن, سارا دن, دن دھوم مچی رہ کے حد, حد ہو گئے لیکن, لیکن اس کے اثرات روح تک, تک, تک نہیں پہنچیں گے وہ دماغ تک ہی ٹھہر جائے گی دل, دل تک, تک نہیں پہنچائے گی اس لیے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں ان کا اپنا کردار اور عمل اور ہے انسان جب اپنی زبان کو کھولے تو اپنے عمل کا جائزہ لے لے آپ اور میں بھی وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو غور کے ساتھ دیکھیں غالباً, غالبًا با حضرت باجزید بستامی آپ کے پاس ایک پاس بڑی, بڑی آئی, آئی, آئی, آئی اور اس نے کہا کہ میرا, میرا جو بیٹا ہے یہ گھڑ بہت کھاتا ہے میٹھا بہت کھاتا ہے آپ اس کو تاقید کر دیں کوئی تعویز لکھ لیں آپ نے فرمایا اس کو کل لے کر آنا دور جراز کا سفر تھا پیدل سفر تھے دوسرے دن وہ تھکی ہاری پھر آئی آپ نے بچے کے شرف شفقت کہا ہاتھ کہا بیٹا زیادہ مناسب نہیں ہے کسی چیز میں بھی کسرت کرنا لہذا جو ہے وہ اعتدال سے آگے نہ بڑھو اور زیادہ نہ کھائے تو اتنا کہا اور کہا کہ جائیے میں نے تاقید کر گئی تو مائی نے کہا کہ کل میں آئی تھی اتنا لمبا سفر کر کے اگر یہی بات کہنی تھی تو آپ کل ہی کہہ دیتے اتنا لمبا سفر میں نے دوبارہ کیا میں نے کہا شاید کوئی خاص عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے فرمایا کہ اصل, اصل بات, بات یہ تھی جی کہ کل اتفاق, اتفاق سے میں نے خود کھایا ہوا تھا اس لیے اسے منع کرتا تو شاید میری بات میں احساس نہ ہوتا اب یہ ایک اور سادہ سی بات ہے لیکن ہم اگر اپنے بچوں کو گھر میں تعقید کرتے ہیں نا بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑتے اچھا جی ان کے لیے دعا کرتے دیں ہم نہیں پڑتے چلو یہ تو پڑھیں تو میں کہا کرتا ہوں یہ کی پڑھیں جب, جب تم, تم نہیں پڑھتے, پڑھتے تو یہ تو کیسے, کیسے پڑھیں ماں باپ کو خود, خود نمونہ بننا, بننا چاہیے, چاہیے اس طرح ہمارے علماء کو مبلل نہیں ہیں مشائخ اعظم جو بھی سما ہے جو, جو بھی بات 2 4 10 20 50 لوگوں تک بات منتقل کرتا ہے اس کو خود نمونہ بننا چاہیے صرف یہ تقریر واز نچھے دار گفتگو اور اس سے پیسے بٹور لینا یہ بات نہیں ہے بلکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر ہے اس لیے ہم بات دل سے کہیں اور جو, اور جو, جو کہیں اس پر, پر ہمارا پہلے عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے دیئے اللہ کی رضا کے لیے مریں یقین ان اس کی براکات ہیں اقبال علیہ الرحمن نے کہا تھا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکِ تبعی نہ رہی شولمِ کالی نہ رہی رہ دے رسمِ آزاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہیں کے نمازی نہ رہی وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے آخری دم تک ان عمل اعمال و بال خواتین اعمال کا دارو متا حسن خاتمہ پہ ہے ادارت مصطفیٰ کے جتنے مبل ہیں تاکہ عمل کی طاقت کے ساتھ کہی ہوئی وہ بات دلوں کا فن جانتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے و آخر, و اخر دعوانا, دعوانا ان الحمد لله